السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی جی سلار پہ اور ثقافت پہ جی. سکائب پہ کس کو میری آواز آ رہی ہے سکائب پہ. کم از کم جس نے کال کی ہوئی اس کو تو آنی چاہیے اور شاید کال میں بھی وہی ہے کہ <coughs> جی وائس اوکے میرے پاس تو کال موجود ہے جی وائس اوکے مامن آپ کے وائس اوکے آپ الحمد للہ جی آج ہم اتریقۃ الصریہ کا سبق پڑھیں گے اتریقۃ الصریہ کا علم کے سبق کے بارے میں کل ان شاء تفصیل سے بتاؤں گا جو گزرا اس کے لیے بھی اور جو آگے سبق ہوگا اس کے بارے میں متعلق جو اتنی بھی تفصیل ہے وہ لیکن آج سبق ہے کا جی موجود سب کے پاس سمجھ میں آئی آپ کو بات آ جائیں جی تمرین آ, کیا نام اس کا کون سا سبق ہے کون بتائے گا یہ آج ہم نے کون سا درس پڑھنا ہے جی ہم نے کون سا درس پڑھنا ہے درس نمبر گیارہ تو آپ لوگ اس کے جو الفاظ کے معنی ہیں آخر میں اور اس سے متعلق جو قواعد بیان کیے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کس کس نے الفاظ کے معنی دیکھے ہیں ہاں جی اشر جی الفاظ کے معنی اور اس سے پہلے جو قائدہ ہے وہ کس کس نے دیکھا ہے جی آپ لوگوں کو تاخیر سے آواز آتی ہے یا آپ لوگ جواب جلدی دینے کی زحمت نہیں کرتے الفاظ مانی پڑے ہیں فائدہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے جی اور میسج دیر سے اپلوڈ ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے جی جزاک اللہ بتا دیں نہنو نخنو کا کیا معنی ہوتے ہیں عربی میں اگر نہنا کردو ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا ہم جزاک ہوگا ٹھیک ہے اور ہوما ہوما کس کے لیے آئے گا دیکھا دیکھی نہیں صرف ایک ہی آدمی جواب دیں ابھی پوچھوں گا میں ہوما کس کے لیے آتا ہے وہ دو چاہے مذکر ہوں چاہے منس ہوں ٹھیک ہے جی رول نمبر نو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جن کا ہے رول نمبر نو جی سکایب پہ شاید جی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہتھیلی <تصال> <تصال> کے لیے کیا ہتھیلی کو میں کیا کہتے ہیں جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے اور اگر نہیں بتا سکتے تو معذرت کر لیجئے نہیں معلوم ٹھیک ہے جی رول نمبر دو آپ بتا دیجیے ہتھیلی کو کیا کہتے ہیں عربی, آ, عربی میں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے ہوتی ہے انگلیاں اور اس کے بیچوں بیچ ان کے بیچوں بیچ کیا ہوتی ہے ہتھیلی ہوتی ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں رول نمبر دو سے سوال ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے گا کفن جزاک اللہ. دانت کے لیے کیا دانت کو کیا کہتے ہیں عربی میں یہ رول نمبر چار بتائیں گے رول نمبر چار آپ سے سوال ہے جی دانت کو کیا کہتے ہیں عربی میں ہوں آپ موجود ارمان کے نام سے موجود ہونے کے باوجود قائب سنہ سننا کہہ دیں آپ سن سن میں اگر کہوں تم میں سے کسی بھی دو لوگوں کو تو عربی زبان میں کیا کہوں گا میں کہوں گا تم دونوں یہ کام کرو مثلا تو کیسے کہوں گا جی مجھے مل گیا جواب تو یہ بتائیں گے جی آپ کو رول نمبر ایک رول نمبر ایک آپ بتائیں گے عربی میں اگر کیسے کہیں گے تم دونوں تم دونوں عربی میں ایسی کیا ضمیر ہے جو ہم لائیں کہ جس سے یہ خطاب کیا جا سکے کسی کو جلدی سے ذرا انتما جزاکور جی اللہ اکبر آ جائیں گی جی آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں ادرس الحادی عشر الدرس الحادی عشر سبق نمبر گیارہ ٹھیک ہے عشر دس ہے الحادی ایک تو دس اور ایک گیارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہمیں سمجھ میں آ گئی انگلش میں لکھی ہوئی عربی میں سمجھ میں آتی ہے تجو خیز باتیں جی عدر سلحادی عشر کیا سبق نمبر گیارہ آ جائیں سب سب کے پاس کتابیں موجود کوئی ایسا تو نہیں ہے کسی کے پاس کتاب موجود نہ ہو اگر میں کسی سے کوئی سوال پوچھ لوں یا کوئی عبارت پوچھ لوں تو پھر اگر اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب نہیں تو پھر اچھا نہیں ہوگا اس لیے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں جی موجود ہے سب کے پاس چلیے جی آ سبق کی طرف کھولیے اپنے پاس کتاب جس کے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے وہ اوپن کر لے اور جس کے پاس اصل کتاب موجود ہے تو وہ بھی کھول لے اسے عدر سلحادی عشر جی کیوں وائس نہیں ہے آپ کے پاس رول نمبر دو وائس باقی حضرات کے پاس ایم آئی ایکسل آر پہ اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک جی عدر صلاحدی عشر اس کے اندر آپ کو ظمائر بتائیں گے انا متکلم کے لیے آتی ہے ضمیر آپ نے آگے الفاظ کے معنی میں دیکھ لیا ہوگا زمائر کو نح نو متکلم مالغیر یعنی جمع متکل کے لیے ضمیر آتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم سب انا میں خود نح ہم سب انت تو ایک مخاطب کے لیے آتی ہے واحد مخاطب کے لیے انتما اور یہ تسنیہ مخاطب کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ضمائر ہیں یہ جملوں میں استعمال ہوں گی دیکھیے جی انا راج انا رجلن، میں ایک مرد ہوں بہادا رج اور یہ ایک مرد ہے نحن و ہم دو مرد ہیں دیکھیے ہم نحن جمع کی ضمیر لائے ہیں جمع متکل مت مت مت مت مالغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ واحد نہ ہو پھر آگے تسنیاں ہو یا جمع ہو جیسے بھی ہو اس کے لیے اس لیے کہہ دیتے ہیں متکل مالغیر جو بات کا تکلم کرنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں تو اس کو متکلم غیر بھی کہہ دیتے ہیں اور جمع متکلم بھی کہہ دیتے ہیں تو نحنو ہی استعمال ہوتا ہے چاہے تسنیہ ہو متکل یا جمع ہو آگے ہے انتا رجلن و انترجل رجلن و انتر رجلن تو یہ تو ایک مرد ہے تو ایک مرد ہے ایک ہی بات انتما رجلانے تم دو مرد ہو ہوا ولدن و کا ولدن ہوا ولادن وہ بچہ ہے و لکھا ولادن اس کے بھی مطلب یہی ہے ودا کا اس میں اشارہ باعید ہے جیسے آپ لوگ گزشتہ اس باق میں پڑھ کے آ چکے ہیں اور وہ بچہ ہے ہوما و وہ دو بچے ہیں اب اس کے بعد سوال جواب ہے کہ استفام کے ذریعے سے سوال ہوگا اس کے بعد اس کا جواب آئے گا ذمائر یہی استعمال ہوں گے انا نخنو انتا انتما ٹھیک ہے انا متواحد متکلم نخن و جمع متکل واحد مخاطب انتما تسنیہ مخاطب ٹھیک ہے دیکھیے جی من انتما دیکھ رہے نا سب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کہیں ایسا تو نہیں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا ذمائر میں سے کوئی ضمیر سمجھ نہ آ رہی ہو کہ انا کس کے لیے آتا ہے نحنو کس کے لیے آتا ہے انتہ کس کے لیے آتا ہے اور انتما کس کے لیے آتا ہے جی آ رہی ہیں سب جی اور جی الحمدللہ اس لیے اب آگے دیکھیے سوال و جواب اسی انہی چیزوں پر موقوف ہوگا باقی جو اس کے ملحقات ہوں گے یا جو متقدمات ہوں گے وہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں اصل جو بتانا ہوگا آپ کو سبق کے اندر وہ یہر بتانے ہیں انا نحنو انتما ہما وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ٹھیک ہے باقی وہی سوالات اور وہی جوابات جس طرح چل رہے ہیں من انتما من جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں من انتما دیکھیے انتما ضمیر لے آئیں کہ تم دونوں کون ہو تم دو کون ہو نہنو رجولانے اب دیکھیے ان تما کے اندر تسنیا مخاطب کا استعمال کیا اور نحنو و ہم دو مرد ہیں اس کے جواب میں کیا آ ہے متکل مالغیر آ گیا ہے من نحنو کوئی پوچھے آپ لوگوں سے اپنے بارے میں کہ من نحنو ہم کون ہیں تو اگلا بندہ جواب دے گا ان تما تو وہ بالکل پہلے والی مثال کا عکس ہو گیا ہے من ہوما کوئی شخص کسی غائب دو لوگوں کے بارے میں پوچھے کہ وہ دونوں کون ہیں ہماراج اللہ تو اس کے جواب میں آئے گا کہ وہ دو مرد ہیں جیسے مثلا اس کا جواب جو بھی بنتا ہو لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ من ہو ما ہم تو بتانا یہی ہے کہ ضمائر کے ذریعے سے کیسے جواب ہوگا اب آگے دیکھیے ہل انتما مسلمان ٹھیک ہے یہ بھی استفام ہے سوال ہے کہ کیا تم دونوں مسلمان ہو انتما تسنیہ ہے آپ کو صرف ضمیر بتانی ہے کہ انتما تسنیہ ہے اور ضمیر ہے کس کے لیے مخاطب تسنیا مخاطب کے لیے حل انتما مسلمانے آگے ہیں نہ مسلمانے جی ہاں ہم دو مسلمان ہیں حل نحن پاکستانیان اب خود کے بارے میں سوال ہے کہ کیا ہم پاکستانی ہیں نہ ہم انتما پاکستانیان جی ہاں بالکل آپ دونوں پاکستانی ہیں ٹھیک ہے عربی میں چونکہ پا آتا نہیں ہے تو اس لیے اس کو با سے لکھتے ہیں حلما رجولان کیا وہ دو مرد ہیں لا بلہما والدان تو آپ لوگوں کو رجل اور ولد میں فرق ہونا چاہیے کہ رجل ایک کامل مرد کو کہنے کہتے ہیں جو بالغ ہو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ماکانہ محمد العبا احدم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں ٹھیک ہے ہے نہیں یا تو موجود نہیں ہے یا تو تھے ہی نہیں شروع سے اس پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تین بیٹے تھے تو پھر ایسے کیسے تو اس کا جواب یہی آتا ہے کہ رجل میں وہ داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ بچپن میں کیا ہو چکے تھے انتقال کر چکے تھے تو اس لیے آپ کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ رجل جو ہوتا ہے وہ ایک کامل مرد کو کہتے ہیں جو بلوغت کے بعد انسان رجل کہلاتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ ولد وغیرہ وغیرہ اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تو ان کے بارے میں سوال ہے حل ہما رجلان کیا وہ دو مرد ہیں لا بل ہما ولدان وہ مرد نہیں ہیں بلکہ بچے ہیں ٹھیک ہے من انتما تم دونوں کو نو خالد و محمود ہم خالد و محمود ہیں ہم دو آدمی ہیں دونوں کے نام انا نہ انتا انتما انا نہ اوپر آپ نے پڑا اسی طرح انتا انتما یہ دیکھیے انا واحد متکلم ہے یہ واحد متکلم چاہے کس کے لئے ہو چاہے واحد مذکر کے لیے ہو چاہے منس کے لیے ہو دونوں کے لیے واحد متقلم انا ہی استعمال ہوگا ایسے ہی نہنو نہنو کا استعمال بھی نہنوں کا استعمال بھی ایسے ہی ہے کہ چاہے متقلم مالغیر یا جمع متکل مذکر کے ہو یا مونس کے ہو تو دونوں کے لیے دونوں کا استعمال یہی ہوتا ہے اسی طرح آگے ہے انت انتما جو اوپر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ انتا نہیں ہے بلکہ انتے ہے یعنی مانس مخاطب کے لیے کیا آئے گا انت مذکر مخاطب کے لیے انتا یعنی تا کہ کے ساتھ اور منس کے لیے تاکہ کسرہ کے ساتھ جب جبکہ انت جو تسنیا کہ ہے وہ بالکل دونوں کے لیے یکساں ہے چاہے وہ مرد کے لیے استعمال ہو یا کس کے لئے استعمال ہو عورت کے لیے یعنی مذکر کے لیے استعمال ہو یا منس کے لیے استعمال ہو دونوں کے لیے جس طرح انا نحنو ہے ایسے ہی انت ماں کا استعمال ہے آج کے جو سبق کے جو زمائر سے متعلق بات ہے انا نہنو انتما انت انتما ٹھیک ہے تو صرف اور صرف تبدیلی کس میں آئے گی انتما کہ مذکر کے لیے کیا آئے گا انتا اور مونس کے لیے کیا آئے گا انتی. جی تو اب یہاں تک جو بات ہوئی تھی وہ مذکر کے حوالے سے تھی انا نحنو انتا انتما اب جو اس سے جو نیچے آپ لوگوں کو جملے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں مونس کے حوالے سے انا نحنو وہی ہے کہ انا واحد مونس متقلم نحنو جمع مونس متکل انتی واحد مانس مخاطب انتما تسنیا مانس مخاطب جیسے اوپر پڑا صرف اور صرف انتے کے اندر فرق آ جائے گا یہاں انت ہو جائے گا اور اوپر کیا گزرا ہے انت ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ رہی ہے سب کو فرق ضمیر کا آپ لوگ کہیں اور مصروف ہیں جانے دیں جو آ چکے ہیں کال میں تو رہنے دیں جی سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سکائپ والے کدھر ہیں آپ لوگ جی چلیے اور اور ایم آئی آر پہ بھی صرف اور صرف دو لوگ جواب دے رہے ہیں مثلاً یہ کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف دو لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے باقی کو نہیں اور شکایب والے تو بالکل ہی خاموش ہیں جی کیوں جی بقیہ لوگ جتنے بھی موجود ہیں ایم آئی ایکس ایل آر پہ آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ لوگوں کو ٹائپنگ کرنا نہیں آتی جبکہ ایسے ویسے تو آپ لوگ بڑے اچھے تیز لکھ رہے ہوتے ہیں جی موجود ہی ہیں صرف موجود ہونے کا احساس بھی دلائے ہمیں جی تو یہ ہے انت بنتن و انت بنتن ٹھیک ہے تو بیٹی ہے تو بیٹی ہے انت ماں بنتا ہے تم دو بیٹیاں ہو ٹھیک ہے انت ہی ہی بنتن وہ کیا ہے بیٹی ہے وہ تل بنتن اور وہ بیٹی ہے تو یہ بھی کیا ہے تل ماشا ماشاء بڑی بات ہے اس میں لکھنے کی کیا چیز ہے لکھا ہوا تو ہے کتاب والوں نے ترجمہ لکھ رہے ہیں تو کتاب کے نیچے ہی کچی پنسل سے لکھ لیجیے الگ سے کوئی کتاب چھاپنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا سب کچھ تو لکھا ہوا ہے اس میں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے کیا آپ اتنے جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں اس کو جی چلیے ٹھیک ہے جیسے بھی مصروف ہیں چلیں ہے. دور کے لیے جو آتا ہے. پہلے پڑھ چکے ہیں آپ ہوما بنتا نے وہ دو کیا ہیں بیٹیاں ہیں تو یہ سبق سے ہٹ کر آپ کہہ سکتے ہیں درس سلحادی حشر کے اندر انہوں نے چار ضمیروں کا ذکر کیا ہے شروع میں انا نکھن تو मानस کے یہ بھی یہی چاروں کا استعمال لائے ہیں اس میں صرف انتے یعنی کچھ چھوڑ دیا تھا تو ہویا اور ہما آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا کیا ہے اس میں بس اتنا آپ جان لیں کہ یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے ہی واحد غائب مونس اور ہما یہ کیا ہے مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تسنیا کے لیے اور مونس تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو آگے ہے جی سوال ہو جو پھر سے ایک سوال جو آپ کی ترتیب شروع ہو رہی ہے من انتما تم دونوں کون ہو نحنو و ہم دو بیٹیاں ہیں یا دو لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے بھی بنت کبھی کبھی ویسے عام طور پر تو ٹھیک ہے عام جو مکمل یعنی مکمل ایک عورت ہو اس کے لیے امراتون کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح نسبتاً کا کبھی, کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے جبکہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ولادعتن یا اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں لیکن بنتن ویسے خاص ہے کس کے لیے بیٹی کے لیے ٹھیک ہے جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے حقیقی جیسے اس جیسے والد اور والدہ ہیں یہ, <coughs> یہ نام کیا ہیں مخصوص ہے کیوں جی ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی جی تو ہاں ٹھیک ہے تو اچھا جی وائس ہو کیا آپ لوگوں کے لیے سکائب والوں کے لئے شور ہے اب اب تو نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے خیر تو ضمائر کے لیے ہما جو ہے ہما ہما تسنیا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے ہی منس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں آگے سوال ہو جواب ہے من ان تم دونوں کو نخن و ہم دو لڑکیاں ہیں آپ بنتانے کا ترجمہ یہاں پر لڑکیوں سے کریں گے تو میں نے بتایا تھا نا کہ بنت کا لفظ آپ لوگ یاد رکھیے کہ خاص طور پر حقیقی بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی عام لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے من ہما وہ دونوں کو ہما بنتا وہ دو لڑکیاں ہیں حل انتما مسلمتانے کیا تم دو لڑکیاں مسلمان ہو نام نخن مسلمتانے جی ہاں ہم دو لڑکیاں مسلمان ہیں حل ہما کیا وہ دو لڑکیاں یا مصری یا کیا ہیں مصر کی رہنے والی ہیں جی کہتے ہیں لا بلہما پاکستانی یعنی پاکستانی نہیں بلکہ وہ دونوں مصری نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں پاکستانی ہیں مصر مصر جو شہر ہے یہ ملک ہے ٹھیک ہے شام مصر من انتما تم دونوں کون ہو نہنو فاطمہ و زینب ہم دو کیا ہیں یعنی ایک فاطمہ ہیں اور ایک زینب ہیں آگے ہیں کہتے ہیں کہ جی ان مفردات الفاظ سے تسنیہ بنائیں اب سبق ختم ہو چکا ہے اس کے بعد باری ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کس کی تمرین کی ٹھیک ہے تمرین میں وہی چیز ہوتی ہے جو سبق میں گزر چکی ہوتی ہے اور اس سے بھی پہلے والے سبق میں بھی گزر چکی ہے جو آج کا سبق ہے اس سے پہلے بھی ابھی جو تمرین کا سب سے پہلے والا حصہ لکھا ہوا آپ لوگوں کو سمجھ دکھ رہا ہے لکھا ہوا ہے ان مفرد الفاظ سے تسنیہ بنائیں ان مفرد الفاظ سے تسنیا بنائے تو آپ لوگوں نے سب نے کیا بنانا ہے جی ان الفاظ سے تسمیا بنانا ہے جی سب سے پہلے میں پوچھوں گا رول نمبر ایک سے جی رول نمبر ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر ایک رول نمبر ایک ایم آئی ایکس ایل آر پہ موجود ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے پہلے کنفرم کر لو نا ورنہ سوال پوچھنے کے بعد کوئی لکھ دیتا ہے کہ وائس نو،, نو وائس جی الحمدللہ للہ آپ بتا دیجئے جی صدرن صدرن کے معنی کیا ہیں اور اس کی تسنیا کیا ہے صدرن کے معنی کیا ہے اور اس کے تسنیح یعنی تسنیح کا تسنیا یعنی تسنیا کا سیکھا کیسے بنائیں گے صدرن سے پہلے آپ صدرن کا معنیٰ بتا دیجئے اور پھر اس کے بعد اس کا اس سے تسنیہ کا سیکھا بنا دیجیے یا تسنیا بنا دیجیے ہوں ذرکا ہوا جی <تصفح> اللہ <اکبر قبیرہ> لو یار کیوں کیوں دل دکھاتے ہو رول نمبر دو رول نمبر دو صدرون کے معنی بھی بتا دیجئے اور اس کی تسنیا بھی بنا دیجئے صدر کے معنی اور اس کی تسنیا رول نمبر دو پہ بھی ہیں اور ایم آئی ایکسل آر پہ بھی جی جی صدرن کے کا معنی ہے سینہ اور صدرن کی تسنیح آتی ہے صدرانے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا جی رول نمبر تین آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر تین رول نمبر تین جی آپ بتا دیجئے آئین کا ترجمہ اور آئین سے اس کی تسنیا بھی بنا دیجئے آئین ان کا کیا ترجمہ ہے اور اس کی تسنیا بھی بتا دیجئے اس کی تصنیہ کیسے بنیں گی نہیں جی نہیں آئین ان کا پوچھا ہے میں نے ویسے اپنے اندازے سے بس کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کون سا لفظ آنا ہے ایسا نہ کریں جب میں نے پوچھا اس کا آئی نن اس کا ترجمہ اور اس کی تصنیہ بنا لیجیے آنکھ اور اس کی تصنیہ آئی نی جزاکم اللہ خیرم احسن الجزا عبد عبدالرحمٰن جب بھی آتے ہیں دل خوش کرتے ہیں جب بھی سوال پوچھے ان سے انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے اور بہت جل دیا ہے ہمیں اس طرح کے طالب علم چاہیے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے یہ ٹھیک ہے رول نمبر تین پہ ہیں عبد الرحمٰن جب بھی ان سے سوال پوچھا ہے انہوں نے ہمیشہ سے جواب دیا ہے جب یہ بہت دیر سے آئے ہیں جبکہ کلاسیں کافی حد تک ہماری کتابیں جا چکی تھیں اس کے بعد یہ آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد جب کبھی بھی میرا خال سے دوسرا یا تیسرا دن تھا تب بھی میں نے ان سے جو سوال پوچھا اس کا ہمیشہ سے جواب دیا ہے جزاکم اللہ خیر احسن اللہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں کیا ہے ہمیں تو وہ طلبا چاہیے جو پڑھنے والے ہوں جی تو جو پڑھے گا تو فائدہ تو بھلے اس کا ہی ہے لیکن ہمارا کیا ہے دل خوش ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یاد کرتا ہے کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی جو بھی محنت کرے گا اور بھی ساتھی ہیں بہت سارے ہیں جو اچھے ساتھی ہیں لیکن انہوں نے ماشاء بہت محنت کی ہے اور بہت محنت سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر جی رول نمبر چار آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ بتا دیں شفتن شفت کے معنی بھی بتا دیجیے اور اس کی تسمیہ بنا دیجیے شفتن جی جی بس اب جی کے بجائے شفت ان کے معنی اور شفت ان کی تسمیہ بنا دیجیے ماشاء اللہ آج تو بڑے ایکٹیو لگ رہے ہیں بھائی جی رول نمبر چار جی ٹھیک ہے شفتانے ہونٹوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے شفاتون ہونٹ شفتانے اس کی تسنیاں بنے گی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا اردو میں لکھا کریں جی انہوں نے لکھا ہے لپس ٹھیک ہے ہانٹ شفاتن تسنیا کیا ہے شفتانے جزاکم اللہ اکبر کبیرہ چلیے جی ایک آدمی ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کوئی ترجمہ ہم. رول نمبر چھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر چھ رول نمبر چھ جی آپ بتا دیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے ساق ساق کا ترجمہ اور اس کی تصنیہ بنا دیجیے جزاک اچھے پڑھنے والے بچے آگے آ جائیں جی اگلے نمبر دو پہ آ جائیں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں جی رول نمبر چودہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہیں موجود رول نمبر چودہ نہیں ہے موجود جی ہاں اصل میں آپ لوگوں میں سب بہت سارے ساتھی ہوتے نہیں رول نمبر پانچ موجود جی رول نمبر پانچ یہ <coughs> ایک لفظ لکھا ہوا ہے رول نمبر پانچ ایم وائی ایکسل آر جی فمانے سب سے پہلے لکھا ہوا جہانے انفانے فمانے فمانے کا ترجمہ کیا ہے پہلے تو صرف اس لفظ کا ترجمہ کیجئے اور اس کے بعد اس کو کسی جملے کے جملے میں استعمال کیجئے اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے کوئی ایسا جملہ بنائیے جس کے اندر فمانے کا لفظ استعمال ہو جائے گزشتہ سبق کو دیکھتے ہوئے جیسے گزشتہ سبق میں گزرا ہے جی فمانے۔ رول نمبر پانچ خاک موجود چلیے جملے میں استعمال کر لیجیے ترجمہ میں کر دوں گا آپ جملے میں استعمال کر لیجیے اس کو عنفان ترجمہ نہیں آتا تو پھر ایسے ہی جملہ بنے گا انہ فمان انہوں نے اس کو جملے میں استعمال کیا ہے میں مزاق نہیں اڑا رہا انہوں نے اس کو جملے میں استعمال کیا ہے ان تو فما نے میں بھی کا ترجمہ کروں گا ٹھیک ہے ان تو فما نے تم دو چہرے ہو فمن کس کو کہتے ہیں چہرہ نہیں فمن کہتے ہیں منہ کو نہیں اس میں کیا بات ہے معذرت کوئی بات نہیں ہے فمن کہتے ہیں منہ کو جہاں سے انسان بولتا ہے یعنی تکلم کرتا ہے منہ کو فم کہتے ہیں اس کو فمانے کا مطلب ہو گیا دو منہ ٹھیک ہے دو منہ تو اب انتما فمانے کا مطلب کیا ہوگا تم دو منہ یعنی تم دو لوگ منہ ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہما ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں آپ ہما فمانے وہ دو منہ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے انتما نہ کہ جملہ تو ٹھیک ہے یعنی جملے میں استعمال آپ نے جو کیا, کیا ہے. لیکن یہ کوئی بات نہیں بنتی ٹھیک ہے فمانے. تم دو کیا ہم تو اچھا نہیں بنے گا اس لیے ہما فمانے کہہ دیں ہوما فمانے ایسے ہی چلے گا آگے جی آگے ہوما اور انتما کے علاوہ اس کو جملے میں استعمال کریں دو منہ جی دو منہوں والا بندہ جی حجرانے حجرانے یہ رول نمبر چودہ ہیں جی ہجارانے کو استعمال کریں گے جملے کے اندر جس میں انتما اور ہما کے علاوہ جملہ ہوگا رول نمبر چودہ ہجرانے پہلے ہاجرانے کا ترجمہ بھی کیجیے سیکھنے چاہیے آپ کو عربی ترجمے نہیں آتے تو آخر میں لکھے ہوتے ہیں سب اس میں کیا بات ہے تو سبق کے حوالے سے سبق کے آخر میں ترجمے لکھے ہوتے ہیں ہاض آنے ہجرانے کتاب میں بھی دیکھیے ساتھ ساتھ کے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی <coughs> کہہ سکتے ہیں آپ ہاض آنے بھی کہہ سکتے ہیں حجرآ دو پتھر ٹھیک ہے ہزرانے ہزاران جی ٹھیک ہے ٹائپنگ کو ٹھیک کیجیے اپنی کو جی آگے آ جائیں جی اس کے ساتھ ساتھ منس کے سیرے ہیں منس کے سیرے استعمال ہو رہے ہیں ہاں زہراتان زہراتعانے کو جملے میں استعمال کریں گے جی ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے رول نمبر گیارہ رول نمبر گیارہ آپ موجود جی دیکھو یار کتنے بیوقوف ہو تم رول نمبر گیارہ سے پوچھا ہے میں نے جی رول نمبر گیارہ آپ سے سوال ہے زہرات نے اس کا ترجمہ بھی کیجئے جو ایک بیوقوف نے کر بھی لیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے اس کو اب جملے میں استعمال کر لیجئے آپ نے اپنے رول نمبر یاد رکھیں رول نمبر دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب کبھی رول نمبر بولا جائے تو بس اسی ہی طرب علم کو پتہ کہ یہ میرا ہی رول نمبر ہے اس کے علاوہ نہیں ہاں تع زہرا تعزمہ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ یہ مونس کے سیرے چل رہے ہیں تو اس کے لیے کیا لانا چاہیے مونسی لانا چاہیے جی میں نے تو کہا بھی نہیں ہے کہ آپ سکائے پہیں ہیں میں نے تو نہیں کہا آپ جہاں کہیں بھی ہوں مجھے تو نہیں پتا لیکن یہاں جی ایم آئی ایکس آر پہ ہی آپ سے پہلے کسی نے جواب دیا ہے جی چلیں آپ کے لیے جزاک اللہ آپ نے جو بھی جواب دیے درست جواب دیے جی اب آ جائیں آگے بس ہو گیا یہ جس سے سوال پوچھا تو بہت اچھا جو اگر کوئی رہ گیا ہے تو معذرت کے ساتھ نہیں پوچھ سکا اچھا نہیں ایک ساتھ ہی ان سے پوچھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال چلیں جی نہیں دیکھا تو ہاں فقی ضانِ فقیر ہے تو رول نمبر پندرہ ہیں غالبا جی ہاں جی رول نمبر پندرہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ آپ کا رول نمبر کیا ہے تو آپ جواب دے دیجئے فقی وسیم اللہ خان جی فخذانے کا ترجمہ بھی کیجیے اور ایسے جملے میں بھی استعمال کیجیے <تصفح> <تصفح> وسیم اللہ خان فخان موجود املا جی فقیرانے فقیرانے کا ترجمہ بھی کیجیے اور اس جملے میں بھی استعمال کیجیے ہوں جلدی سے اللہ اکبر کبیر جی بھیا جلدی سے بتا دیجیے نہیں تو کم از کم معذرت کر لیجیے ترجمہ نہیں آتا تیاری نہیں کی چلیے آگے آ جائیں گے جی قاعدہ کی طرف اس کے بعد آپ لوگ نمبر تین پہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی قاعدہ ما سب سے شروع میں نے ان مفرد الفاظ سے تسنیا بنائیں پھر ان الفاظ کو جملہ میں استعمال کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ایک عنوان ملے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا قاعدہ ٹھیک ہے جی ہوں مل گیا سب کو تو قاعدے کے اندر آپ لوگ دیکھ لیجئے سب سے پہلے نخنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ متکلم کی ضمیر ہے اس میں تثنیہ جمع مذکر ماننے سب برابر ہیں ٹھیک ہے جی تسنیا جمع سب یا تسنیا ہو یا جمع ہو یا پھر کیا ہو مانس ہو تسنیا منس ہو یا تسنیا مذکر ہو جو منس ہو یا جمع مذکر ہو سب کے نخنوں کا استعمال ہوتے انتما تسنیا مخاطب کی ضمیر ہے چاہے, چاہے مذکر ہو یا مانس ہو ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ رہی نا سب کو ہوما ہے شروع میں بتا بھی چکا ہوں سب تسنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مانس ہو ٹھیک اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان وا لگا کر الگ الگ بولا جاتا ہے یہ آپ کو بتا دیا کہ وا لگ وہ کے ذریعے سے فاصلہ کیا جاتا ہے دو چیزوں کا دو چیزوں کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو یا کچھ بھی یعنی دو چیزوں کو ذکر کرنا ہو جیسے ہادان خالد و محمود ان آپ دیکھیے ہادانے تو کہہ دیے اس کے بعد کام کہ خالد اور محمود ان دونوں کے بیچ میں وہاں لائے ہیں ایسی ہی نے فاطمہ و زینب کہ یہ فاطمہ اور زینب ہیں تو دیکھیں ان دونوں کے بیچوں بیچ یعنی خالد اور محمود کے درمیان میں اور فاطمہ اور زینب کے درمیان میں وہاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یقیناً اگر آپ لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کو نیچے کرتے ہوئے یا سامنے کرتے ہوئے جی تو ایسے ہی آ, کوئی اور چیز ہو اس کے درمیان میں ہوئی جیسے مثلا آ, نے پیچھے اگر ایسا کچھ دیا ہو کوئی لفظ نہیں ہے بس ایسے ہی ہے کہ نحن فاطمہ و زینب یا ہوا والدن و راج الن والدن و راج الن دیں من ہو ما کہ وہ دونوں کون ہیں تو آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہو رجلن و والا ٹھیک ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو آخر میں تمبی کے طور پر آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتے ہیں ایک بہت مزے کی چیز ہے اس سے آپ لوگوں کو بڑی عربی آ جائے گی وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کے جو جسم ہے نا جسم اس جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے اعضاء ہیں ان اعضاء کے اندر جو دو دو, دو اعضاء ہیں انسان کے اندر مثلا دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں ٹھیک ہے دو ٹاگے ہیں دو رانے ہیں وغیرہ وغیرہ جو آزاد دو دو ہیں نا تو ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے من کے سیغے استعمال ہوں گے یعنی جتنے بھی آزاد دو دو ہیں آنکھیں ہیں اچھا دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں جو آزاد دو دو ہیں ان کے لیے منس کے سگے استعمال ہوں گے اور جو واحد ہیں یعنی ایک ہے کہ مثلاََ سر ایک ہے ناک ایک ہے اچھا مثلاً اسی طرح تھوڑی ہے وہ ایک ہے اچھا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جتنے بتن ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے تو جو اعضاء ایک ایک ہیں ان کے لیے کیا ہوگا مذکر کے کیسے استعمال ہوں گے اور کبھی کبھی اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں اس لیے آپ بالکل اس پہ قسم کھا کر اسی نہیں کھڑے ہو جانا اور سکائب والوں کو جی وائس اوکے بہت اچھا بہت اچھا جی جی تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سبق تو مکمل ہو چکا آخر میں جو میں نے بتا دیا کہ جو دو اعضاء ہیں ان کے لیے کیا ہے منس کے سیرے استعمال ہوتے ہیں جو ایک اعضاء والے ہیں وہ ہیں انسان کے اندر ان کے کے لیے کیا ہے مذکر کثیر استعمال ہوتے ہیں آپ لوگ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے گا آگے ہے سبق نمبر بارہ سبق نمبر بارہ کا جو ایک تو قواعد الاملا ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے قواعد الاملا ٹھیک ہے اور اس کے بعد الفاظ کے معنی جو اتنے لمبے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے سب کو, سب کو یاد کر کے آنے ہیں ٹھیک ہے الفاظ کے معنی اور کیا چیز قواعد الملا اور الفاظ کے معنی سب کو سمجھ میں آ گیا جی الفاظ کے معنی سب کو یاد ہونے چاہیے کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی اس لفظ کا ترجمہ تو نہیں آتا یہ کر دیں گے ترجمہ نہیں آتا یہ کر دیں گے ترجمہ ہی نہیں آتا تو تم خاک کرو گے آگے اس کے عربی کیا بناؤ گے جملہ کیسے بناؤ گے ٹھیک ہے اس لیے الفاظ کے معنی صحیح کر کے یاد کر کے آنے چاہیے جو نہیں یاد کر کے آئے گا ان اللہ اس اب کی بار ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے سمجھتے ہو نہیں ہاں اس لیے الفاظ کے معنی سبق نمبر بارہ کے سب کو یاد کر کیا نہیں قواعید الملا ایک لائن لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہے الفاظ کے معنی دوم ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ